دانتوں کی بھر دیکھیے سب سے بہلی بات تو یہ ہے اگر دانت میں کوئی خلا ہو جائے تو اس کی بھرائی کوئی چیز اندر نہ جائے لیکن یہ ذرا ممکن نہیں اس لیے کہ دانتوں کی بھرائی میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں یا جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اغلب گمان یہ ہے کہ اس کا کوئی قطرہ اگر حلق سے نیچے چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا احتیاط اسی میں ہے کہ افطار کے بعد میں یہ کام کریں اور عموماً ڈینٹس حضرات افطار کے بعد اپنا اسپتال کھولے رہتے ہیں اسی لیے کہ جو روزے دار ہیں وہ افطار کے بعد میں علاج کرائیں تو روزے کی حالت میں گمان یہ ہے کہ کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے بچنا ضروری ہے نا